نام الفاتحہ یعنی ابتدا اور آغاز یہ قرآن مجید کا آغاز ہے اس کے کئی نام ہیں قرآن و حدیث میں مذکور ہے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اس کو قرار دیا والد کا سب امین مسانی بقر عظیم کہ ہم نے آپ کو سب مثانی اور قرآن عظیم عطا کیا ہے آ مثانی سات مثانی بار بار پڑی جانے والی آیات تو اس کی کل سات آیات ہیں الرحمن الرحیم اس کی پہلی آیت ہے اور اس میں باقی تمام تر قرآن کی سورتوں کی پہلی آیت بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے سوائے سورہ توبہ کے بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے الحمدو تمام تعریف اللہ اللہ کے لیے ہیں رب العالمین جو اب ہے تباب جہانوں کا جب مس علیہ السلام سلام نے پھر کو اللہ پر ایمان لانے کے لیے کہا تو اس نے کہا ماں رب العالمین رب العالمین کیا ہے تو اللہ تعالی نے علیہ السلام نے جواب دیا رب السلاماتی مین رب العالمین جہانوں کا رب وہ ہے جو آسمانوں اور زمینوں کا رب ہے اگر تم یقین کر لو عالم کئی ہیں انسانوں کا عالم انسانوں کا جہان حیوانوں کا چرند پرند کا ہر ایک چیز کے الگ الگ جہان ہے مختلف جہانوں کے اعتبار سے عالمین جمع کا سیدھا بولا ہے الحمدللہ للہ تمام طریقہ دیے ہیں رب العالمین جو رب ہے تمام جہانوں کا الرحمان بڑا مہربان ہے الرحیم نہایت رحم کرنے والا ہے مالی کی امید دی مالک ہے انصاف کے دن کا فیصلے کے دن کا دین کہتے ہیں بدلے کو دین بدلا عیا کا نادو ہم صرف اور صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں و عیا کا اور صرف اور صرف تجھ سے ہی نستا ہم مدد چاہتے ہیں یہ مدر ما فوکل اسباب یعنی جو انسانوں کے باس میں نہیں ما فوکل اسباب مدد صرف اللہ رب العالمین سے ہی ہے اح دن سلامستیم اح دینا دکھا ہم کو استا المستقیم سیدھا اللہ رب العالمین پر نماز لانے اور ہدایت پر چلنے کے باوجود ہدایت کو طلب کیا جا رہا ہے کہ اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا اب کوئی نماز پڑھنے کے لیے ہے تو بھی کہہ رہا ہے اح دین اصرات المستقیم قرآن پڑھ رہا ہے تو اح دین اثرات ہمیں سیدھا راستہ دکھا تو یہ ہدایت پر گامزن رہنے اور پر رہنے کے لیے ہوتا ہے جیسے اللہ تعالی نے قرآن مجیبایا دینا بال ہی و رسول اے ایمان والو تا اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ تو پہلے بھی ایمان لا ایمان لا چکے ہیں کہا جا رہا ہے کہ اے ایمان والو اور ساتھ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ پھر اسی طرح فرمایا یا الذین ادخلوا فی کافہ اے ایمان والو میں پورے پورے داخل ہو جاؤ تو اسی طرح ہدایت یافتگان کا ہدایت طلب کرنا ہے کہ اللہ ہمیں سراط مستقیم سیدھے راستے کی ہدایت یعنی مکمل طور پر ہدایت عطا فرما ہے سراط اللہ دینا راستہ ان لوگوں کا ان ام جن پر تیرا انعام ہوا ہے اللہ تعالیٰ کا انعام مجد نے چند بندوں کا ذکر کیا میں سے اللہ من یہ وہ لوگ جن پر اللہ اپنے نام کیا اپنے بندوں میں سے وہ انبیاء، شہداء اور, صالحین ہیں اور رفاقت کے اعتبار سے یہ بہت اچھے لوگ ہیں تو یعنی انبیاء صدیقین شہداء اور صالحین والا راستہ طلب کرتا ہے بندہ رات اللہ ان لوگوں کا راستہ علیہم جن پر نے انعام کیا ہے غیر المغضوب علیہم نہ کہ ان لوگوں کا جن پر تیرا غضب ہوا غضب یافتہ لوگ یہودی غرب اور نہ ہی گمراہوں کا گمراہوں سے مراد عیسائی یہودیوں کے بارے میں اللہ تعالی نے کہا فباؤ بھی واضح میں نہ اللہ تعالی کا غضب در غضب ان پر نازل ہوا اور عیسائیوں کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ یہ لوگ گمراہ ہو گئے سیدھے راستے سے بٹک گئے عیسا علیہ السلام کو اللہ کا بھی لگ گئے۔ یہ سورہ فاتحہ کی کل سات آیات ہیں عام طور پر ہمارے ہاں بعض میں قرآن مجید کے یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کو پہلی عید شمار نہیں کرتے اور وہ کیا کرتے ہیں یہ صراط اللہ چھوٹا سا پانچ لکھ کر رمز لگا کر نیچے آیت نمبر چھ اس کو لکھ دیتے ہیں بنا دیتے ہیں تو یہ طریقہ کار لوگ استعمال کرنا شروع ہو گئے جو کہ غلط ہے یہ سراط اللہ غیر المحبوب علیہم یہ ایک ہی آیت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے علی میم یہ حروف مقطعات ہیں ان مراد ان سے کیا ہے تفسیر اور تشریح ان کی کیا ہے اللہ تعالیٰ ذرا بہتر جانتا ہے یہ سورہ بقرہ اس کا نام سورہ بقرہ اس لیے ہے کہ اس میں ایک گائے کا ذکر ہے بنی صرح اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا گائے ضبع کرنے کا اس نسبت سے اس کا نام سورت البقرہ ہے علی لام میم علیف کا معنی علی لام, لام کا معنی لام اور میم کا معنی میم یہ حروف تہجی کے تین ہیں مانا مفہوم کچھ لوگ کہتے ہیں، تعلیف سے اللہ مراد ہے لام سے جبرائیل میم سے محمد کوئی کچھ کہتا ہے کوئی کچھ کہتا ہے، یہ ساری ہیں باطل اور غلط ان کا حقیقی معنی اور حقیقی تشریح اور تفسیر وہ اللہ تعالیٰ کو ہی معلوم ہے ذالک کل کتاب یہ کتاب لا رہی باقی ہی اس میں کوئی شک نہیں ہے حدن ہدایت ہے للمتقین القین کے لیے عینا وہ لوگ مینونہ جو ایمان لاتے ہیں بالغیبی غیر پر بقی اور قائم کرتے ہیں سلاطہ نماز ضمارز نام چیز میں سے جو ہم نے ان کو دیا ینفقون خرچ کرتے ہیں یہ متقین پرہیزگار لوگوں کی صفات ہے غیر پر ایمان لانا نماز قائم کرنا اور اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے میں سے خرچ کرنا تو نماز قائم کرنے کا معنی ہے صفوں کو برابر کر کے بروقت نماز ادا کرنا ہمیشگی کے ساتھ ارکان کی تعدیل کے ساتھ جماعت نماز, نماز ادا کرنا سنت کا کے مطابق ادا کرنا یہ چھ کام ہیں اگر کیے جائیں گے تو نماز قائم ہوتی ہے نماز قائم کرنے کی چھ شرطیں ہیں صفوں کا درست ہونا باجمات نماز ادا کرنا بر وقت ادا کرنا حمیشگی کے ساتھ دوام کا ادا کرنا ارکان کی تعدیر کے ساتھ ادا کرنا اور سنت کے مطابق ادا کرنا قامد کار بھی زب میں مانا ہوتا ہے کوئی کام کیا جائے تو اس کا حق ادا کیا جائے تو یہ حق ہیں نماز کے فمیون اور جو ہم نے ان کو رجک دیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں یعنی کہ سارے کا سارا اللہ کے راستے پر خرچ نہیں کر دیتے اللہ نے جو کچھ دیا ہے وہ سارا ہی اللہ کے راستے میں دے دینا یہ کوئی نیکی نہیں بلکہ انسان اللہ تعالی کے دیے ہوئے میں سے خرچ کرے تو کچھ لوگ یہ اطرال کرتے حضرت صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے جب وہ اپنے گھر کا سارا سامان لا کر اللہ کے راستے میں دے دیا تھا تو یہ تو پھر متقین والی صفات نہ ہوئی کہ مال دے دینا تو یہ اطرال بالکل فضول ہے کیونکہ انہوں نے اپنے گھر میں موجود سارا کچھ دیا ہے اور گھر ان کی اپنی ملک اور برقیت ہے اور گھر کے علاوہ جو کچھ ان کے پاس موجود ہے وہ بھی تو ان کا تھا زیادہ انہوں نے بھی سارے کا سارا مال جا. گھر میں موجود جو کچھ تھا وہ دیا وین اور وہ لوگ جو جو ایمان لاتے ہیں ہی اس چیز پر جو آپ پر نازل کی گئی قبل کا اور جو آپ سے پہلے نازل کی گئی یعنی کتابیں قبل آخرتینون اور آخرت پر وہ یقین رکھتے ہیں اولا کا اعلیٰ ہُدم یا ربیم یہ بولے ہیں جو اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں وہ اولا کا اور یہی لوگ فلاح پانے والے کامیاب ہونے والے ہیں فر یقینا وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا سوا ان, علیہم ان پر برابر ہے اَن آپ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں لا مین ایمان نہیں لائیں گے اللہ تعالیٰ نے پہلے متقین پر حیدگار لوگوں کا ذکر کیا اس کے بعد ان کے بالکل بدے مقابل گروہ کافروں کا تذکرہ شروع کیا ہے ختم اللہ مہر لگا دی ہے اللہ تعالیٰ نے اعلیٰ قروبی ان کے دلوں پر و اعلیٰ تمعیم اور ان کی سماعت پر و اعلیٰ ابخاری رشاور اور ان کی وصارت پر, پر پردہ ہے والم اور ان کے لیے عذاب عظیم بہت بڑا عذاب ہے ناسی اور لوگوں میں سے من يقول آمننا باللہی جو کہتے ہیں ہم ایمان لائے ہیں اللہ کا بالیوم یوم آخری اور آخرت والے دن پر ماہوم بے ممنین اور وہ مؤمن نہیں ہیں یہ متقین کا ذکر اس کے بعد کافروں کا ذکر اس کے بعد اب یہ مناقین کا ذکر شروع ہو گیا ہے جو کافروں اور مسلمانوں کے درمیان کا طبقہ ہے یو وہ دھوکہ دیتے ہیں اللہ تعالی کو دینا اور ان لوگوں کو امن جو ایمان لائے وماخاؤنہ اور نہیں وہ دھوکا دیتے اللہ مگر انفصاوم اپنے آپ کو ہی وماء وہ شعور نہیں رکھتے فی قلو ان کے دلوں میں مرض بیماری ہے فضادہ ہو پس زیادہ کر دے گا ان کو اللہ تعالیٰ بن بیماری میں اور ان کے لیے آزاد ان آزاد ہے علیم ددناک ان ددناک بیمار کا وجہ سے اور جب ان کو کہا جائے لات نہ تم فساد کرو فی العربی زمین میں آلو کہ صرف, صرف ہم تو مسلم اصلاح کرنے والے ہیں کہتے ہیں ہم صرف اصلاح کی نیت رکھتے ہیں بغرد اصلاح کرتے ہیں ارا خبردار انہم ہم یہ لوگ ہی فساد کرنے والے ہیں ولاقل لا يشعرون یہ شعور نہیں رکھتے وہ عیدا کے عید اور جب کہا جائے ان کو امین ایمان لاؤ کماسو جس طرح کے ایمان لوگ کالو کہتے ہیں انک مینو کیا ہم ایمان لائے کما مصفحا اُ جس طرح کے بے لوگ ایمان لائے اللہ خبر صفحہ او یہی لوگ بے وقوف ہیں ولا کلّہ لیکن وہ نہیں جانتے وہ ادا لکھ اللہ آمن اور جب یہ ملتے ہیں ان لوگوں جو ایمان لائے آلو کہتے ہیں آمنا ہم ایمان لے آئے وہ ادا اور جب وہ علیحدہ ہوتے ہیں علا شیا نیم اپنے شیطان کی طرف قالو کہتے ہیں ان نا بے شک ہم تمہارے ساتھ ہیں ان نا نشنو مستحز بے شک ہم تو صرف مز والے ہیں یعنی اہل ایمان کے پاس آتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم مومن ہیں اور جب کافروں کے پاس جاتے ہیں تو کہتے ہیں ہم تمہارے ساتھ ہی ہیں ہم مسلم ہوئے ہیں وہ تو مسلمانوں کے ساتھ ہم ویسے مذاق کر رہے ہیں اللہ صاحب اللہ بھی ان کے ساتھ مذاق کرتا ہے وہ اور ان کو ڈھیلتا ہے وہ اپنی سرکشی میں سرگرداں ہیں حیران ہیں اللہ تعالیٰ بھی مذاق کرتا ہے یہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے مذاق کرنا لیکن اللہ تعالیٰ کا مذاق مخلوق کے مذاق جیسا نہیں ہے اللہ تعالیٰ کا مذاق کیسے ہے کما یلی اب عشانی جیسے اللہ تعالیٰ کے شاید نشان ہے یہ السنہ جمع کا اللہ تعالیٰ کی صفات کے بارے میں عقیدہ ہے کہ بہت ساری صفات ایسی ہیں جو انسانوں اور اللہ کے درمیان خالق اور مخلوق کے درمیان مشترک ہیں کہ وہ صفات ان مخلوق میں بھی پائی جاتی ہیں خالق میں بھی پائی جاتی ہیں اس طرح رعف رحیم اللہ تعالیٰ کی صفت ہے بندوں کی بھی صفت ہے رعف اور رحیم ہونا اللہ تعالیٰ کی صفت ہے سمیع اور بصیر ہونا مخلوق کی بھی صفت ہے سی اور بصیر ہونا جیسے اللہ تعالیٰ نے پرانے مجید میں کہا ہے کہ ہم نے انسان کو نطفہ امشاج سے پیدا کیا فجا اللہ سمیع ہم بصیرا ہم نے انسان کو سیر و بصیر بنایا سننے والا دیکھنے والا اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بالمین رعف الرحیم کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مبنوں پر بڑے راست کرنے والے بڑے رحم کرنے والے ہیں تو یہ اللہ تعالیٰ کی بھی صفات ہیں رعف رحیم اللہ کی صفت رحمی بصیر اللہ تعالیٰ کی صفت ہے تو اصول یہ ہے کہ مخلوق کے اندر جو صفات ہیں وہ علیحدہ ہیں اور خالق کے اندر جو صفات ہیں وہ ہیں یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی صفات مخلوق کی صفات جیسی نہیں ہیں اس طرح انسان سننے والا ہے تو آپ دیکھتے ہیں کہ انسان ایک وقت میں ایک آدمی کی بات سنتا ہے جبکہ کہ اللہ تعالیٰ بھی سننے والا ہے لیکن وہ بحث وقت سب کی سن لیتا ہے اللہ تعالیٰ کا سمیع و بصیر ہونا مخلوق جیسا نہیں اسی طرح اللہ تعالیٰ کی کوئی بھی صفت مخلوق جیسی نہیں ہے اللہ تعالیٰ کا مذاق کرنا مخلوق جیسا نہیں ہے بلکہ جیسے اللہ تعالیٰ کے شاعن شان ہے اللہ تعالیٰ کا مذاق بھی ویسا ہے فائق اللہ دین اس طرح یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے خریدا ہے الزلال تا گمراہی کو بالہدا ہدایت کے بدلے سمارا بےحق بس نہیں فائدے والی ہوئی تجارت ان کی تجارت ماں کانست اور نہیں ہے وہ ہدایت پانے والے مصالحی مثال کما سال اس شخص کی مثال کی طرح ہے اس طارا جس نے آگ کو جلایا فلم ما ما جب اس آگ نے روشن کیا ماہ اپنے ارد گرد کو اپنے ماحول کو ذہب اللہ بھی تو اللہ تعالیٰ لے گیا ان کے نور کو یعنی آگ سے چیزیں نظر لگی روشنی ہوئی تو ان کی بینائی اللہ تعالی نے ختم کر دی وہ تارا کا ہوں کہ ظلم ان کو اندھیروں میں چھوڑ دیا لا یون وہ نہیں دیکھتے سم بہرے ہیں بک من ہیں ام یون اندھے ہیں تو ہم لا یو پس وہ نہیں لوٹتے او یا آسمان سے بارش کی طرح ان کی مثال ہے سی ہی اس میں اندھیرے ہیں اور کڑک ہے وہ برقن اور بجلی ہے یہ النا کی آزانی انگلیوں کو داخل کرتے ہیں اپنے کانوں میں من سوا کی کڑک کی وجہ سے چیخ مارتے ہوئے حضر موت موت کے در سے تم بال بالکافرین اللہ تعالی گھیرنے والا ہے کافروں کو یقاد ہے کہ بجلی اب سارا ہوں ان کی آنکھوں کو ان کی بسارت کو اچک لے جب بھی روش ہوتی ہے ان کے لیے یا بجلی جب چمکتی ہے تو بجلی جب ان کے لیے روشنی کرتی ہے مسعی ہی وہ اس میں چلتے ہیں وَإِذَا ادا اضلاع اور جب ان پر اندھیرا چھا جاتا ہے قاموں تو کھڑے ہو جاتے ہیں رک جاتے ہیں بلو شاہ اللہ الحا کا بھی سمجھ فارم اور اللہ تعالیٰ چاہے تو ان کی سماعت اور بصارت کو لے جائے ان اللہ اعلیٰ قدیر یقیناً اللہ تعالیٰ ہر چیز پر خوب قدرت رکھنے والا ہے یادو ربا کم اے لوگوں اپنے رب کی عبادت کرو اللہ خالہ کا کم جس نے پیدا کیا ہے اللہ قبل کمبر جو ان لوگوں کو جس سے پہلے سے تم پرہیزگار بن جاؤ اللہی وہ ذات جعالا لکم الارضا فی راشا نے تمہارے لئے زمین کو فرش بنایا ہے و السماء اور آسمان کو بناہاں چھاک و انزل من السماء ماء اور آسمان سے پانی ناغلت ہے فآخرجہ بھی ہی پس اس پانی کے ذریعے اللہ نے نکالا من السماراتی پھلوں کا رزق لکم تمہارے لئے رزق فلا تجعلو للہ پس تم نہ بناو اللہ تعالیٰ کے لئے اندادن۔ شریک ہمسر وانتم تعلمون ان حالانکہ تم جانتے ہو وَإِن ان کن رَيْبٍ تھی بن اور اگر تم شک میں ہو ماں اس چیز کے بارے میں جو نزل نہ ہم نے نازل کی ہے اعلیٰ اپنے بندے پر فخو مچلی ہی تو لے آؤ ایک صورت من مچلی اس جیسی وزرو اور بلالو اپنے معاونین کو من دون اللہ اللہ کے علاوہ ان کم تم اگر تم سچے ہو بس اگر تم نے ایسا نہیں کیا ولن تفالو اور ہرگس کر بھی نہیں سکو گے فکتا تو ڈر جاؤ انار لتی اس آگ سے وہ کودات جس کا ایندھن لوگ ہیں اور پتھر ہیں وہ عزت وہ تیار کی گئی ہے بل کافروں کے لیے تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے اشارہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی آیات میں شک کرنا کفر ہے اللہ تعالیٰ کی آیات کے بارے میں فن کے بارے میں شک کرنا یہ کفر ہے کیونکہ تذکرہ ہو رہا ہے اللہ تعالیٰ کی آیات میں شک کرنے والوں کے بارے میں اور کہا گیا ہے کہ یہ جہنم کا عذاب کافروں کے لیے چاہیے تو تھا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے وہ ارد تلیل نذینہ یوریبنا پی آیا ان لوگوں کے لیے ایک جہنم پیار کی گئے جو ہماری آیتوں میں شک کرتے ہیں لیکن بات کو مختصر کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرما دیا وہ عرد یہ جہنم کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے جو لاچات میں شک رکھتا ہے اس کو ڈرنا چاہیے خوشخبری دے دیجئے ان لوگوں کو امان جو ایمان لائے وہی اور عمل کیے نیک ان کے بے شک ان کے لیے جنات باغات ہیں تجریف چلتے ہیں من جس کے نیچے سے الحاظ علامہ رضی جب بھی وہ رزق دیے جائیں گے اس جنت میں من تھمرا تن رز پھلوں کا رزق قالو تو کہیں گے حاض اللذی رزقنا یہ وہی ہے جو ہم دیے گئے تھے من قبل اس سے پہلے و اتو بھی متشابہ اور ان کے پاس لائے جائیں گے ملتے جلتے جس طرح کے پھل دنیا میں کھاتے تھے ویسے ہی آخرت میں ہوں گے لیکن وہ ذائقے کے اعتبار سے بہت افضل ہوں گے والام والا اور وہ لوگ اس جنت میں خال ہمیشہ رہیں گے اندی اللہ تعالیٰ حیا نہیں کرتے شرماتے نہیں ہیں یہ غریبہ کہ وہ کوئی مثال بیان کرے ما کچھ بھی مچھلی مچھل فَمَا فوقحا یا اس سے عدینہ امنو بس وہ لوگ جو ایمان لے آئے ہیں فیا اللہ اللہ الحقیم وہ جانتے ہیں کہ حق ہے ان کے رب کی طرف سے وہ ام اللہ ددینہ کافارو لیکن وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا فیاقو تو وہ کہتے ہیں ماں اراد اللہ اللہ تعالیٰ نے کیا ارادہ کیا ہے بحادا مسالہ اس مثال کے ساتھ دلو بھی ہی کثیر اللہ تعالیٰ گمراہ کرتا ہے بہت زیادہ لوگوں کو وہی کثیرہ اور ہدایت دیتا ہے اس کے ذریعے بہت زیادہ کو وما یو دلو اور نہیں گمراہ کرتا اس کے ذریعے الفاصین مگر فاسقوں کو ہی اللہ دینا وہ لوگ یعنی قدون عہد جو اللہ تعالیٰ کے وعدے کو توڑتے ہیں ساتھی ہی اس کو پختہ کرنے کے بعد وہ اور کاٹتے ہیں ماں اس چیز کو امر اللہ ہی جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے یو سال جوڑنے کا جس کو اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا ہے اس کو کاٹتے ہیں وہ یقینا پھر ارب اور زمین میں وہ فساد بھی کرتے ہیں الای کا ملک یہی لوگ خسارا پانے والے نقصان اٹھانے والے ہیں بہی فتح فرون اب ہی کیسے تم کفر اللہ کے ساتھ اموات اور تم مردہ تھے تو تم کو اللہ نے زندہ کیا مارے گا کم پھر تم کو زندہ کرے گا تم اسی کی طرف اللہ خالا جس نے پیدا کیا ہے تمہارے لیے محفل عربی جو کچھ بھی زمین میں ہے جمین ان سارے کا سارا پھر وہ اس نے قصد کیا ارادہ کیا آسمانوں کا یا مستوی ہوا آسمانوں کی طرف ستبا ہننا سب سما، تو ان کو برابر کیا سات آسمان وہیم اور وہ ہر چیز کو بخوبی جاننے والا ہے رَبُّكَ اور جب تیرے رب نے کہا نی ملائی تی فرشتوں کے لیے انی جافی اور بے خلیفہ میں زمین میں بنانے والا ہوں ایک خلیفہ انہوں نے کہا اتج الفی کیا تو اس میں بنائے گا پیدا کرے گا من ایسے شخص کو یو چیز جو اس میں فساد کرے وہ یو اور بہائے وَنَحْنُ ننو اور ہم نصب بیان کرتے ہیں بھی جی کا پیری حمد کی و نقصی سلا کا اور تقدیس بیان کرتے ہیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا انا تَعْلَمُونَ بے شک میں جانتا ہوں ما وہ کچھ لعلمون جو تم نہیں جانتے وعلم آدم الاسماء کلہا اور سکھائے آدم علیہ السلام کو نام سارے کے سارے ثم عالادہم علائقہ پھر ان کو پیش کیا سرشتوں پر فقالا کہا انبیعونی مجھ کو خبر دو بی اسمائی ہاؤلائی ان کے ناموں کے بارے میں انکم تم صادقین اگر تم سچے ہو قالوا انہوں نے کہا کا تو پاک ہے لا علم ہم کو کوئی علم اللہ ما علمتنا مگر جو تو نے ہم کو سکھایا ان کا انتل علی محکیم تو ہی خوب جاننے والا بہت حکمت والا ہے کالا اللہ نے فرمایا یا آدم اے آدم ام بہم ان کو خبر دیجئے اسما ہند ان کے ناموں کے بارے میں فَلَمَّا امبا اسمایم تو جب انہوں نے خبر دی ان کو ان کے ناموں کے بارے میں کالا کہا علم اک کیا میں نے تم کو نہیں کہا تھا ان میں جانتا ہوں سماوات ابل عرضی آسمانوں اور زمینوں کے غیب کو وہ اور جانتا ہوں متبدونا جو تمظاہر کرتے ہو تم ہو اور جب ہم نے کہا ملائی کا آدم, کہ آدم کو سجدہ کرو فسا جادہ نے سجدہ کیا اللہ ابلیس مگر ابلیس نے ابا انکار کیا وسطرا اور تقبر کیا کا نہ منل اور وہ ہو گیا کافروں میں سے وہ اور ہم نے کہا یا آدم اے آدم اس کن انتا وکا ار تھی اور تیری بیوی بھی الجنت جنت میں وکولا اور دونوں کھاؤ مینہا اس جنت میں سے راگا دن کھلا ہے شئتما جہاں سے چاہو وا تک ہی اور تم نہ دونوں قریب جانا اس درخت کے فتپو نا مین ظالمین بگر تم ہو جاؤ گے ظالموں میں سے فض اللہ شیتانہ بس پھسلا دیا ان دونوں کو شیطان نے انہا اس سے فعق تو اس شیطان نے نکال دیا ان دونوں کو مما مم کانا پھی جس میں وہ کلنا اور ہم نے کہا تو اتر لبعض عدو تمہارا بعض بعض کے تو دشمن ہے یعنی انسانوں اور شیتانوں کی جنوں کی دشمنی ہے والا کمار تمہارے لیے فی البی زمین میں مسر ٹھہرنا ہے متعن اور فائدہ ہے الہین مقررہ مدت تک فتح لس سیکھے آدم آدم نے مر ربی ہی اپنے تن کچھ کلمات فتح بل اللہ تعالیٰ نے اس کی توبہ قبول کی انحت تو یقیناً وہی کرنے والا رحم بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے کل نہ تو ہم نے کہا اتر جاؤ منا اس سے جمی سارے کے سارے فما کمنی ہوں اگر تمہارے پاس میری طرف سے کوئی ہدایت آئی فمن طبا تو جس نے پیروی کی میری ہدایت کی فلاح خوف نل بس ان پر خوف نہیں ہوگا ولہ یا زنون اور نہ وہ غم زدہ ہوں گے ولہ دینا کا فرو اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا وہ کرتینا اور ہماری آیات کو اصحاب النار یہ آگ والے ہیں ہم فی خالدون وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے یا بنی اسرائیل اذکرو اے بنی اسرائیل میری نعمتوں کو یاد کرو اللہ کی انتم جو میں نے تم پر کی ہیں وہ او اور پورا کرو بی دی میرے وعدے کو اوفی میں پورا کروں گا بی دی کم تمہارے وعدے کو و اور مجھ ہی سے ڈرو وہین لے آؤ بما اس چیز پر انزلتو جو میں نے نادل کی ہے مصد علی ماں وہ تصدیق کرنے والی ہے اس چیز کی جو تمہارے پاس ہے یعنی جو قرآن میں نے نادل کیا ہے یہ تمہارے پاس موجود تورات راتو انجیل کی تصدیق کرتا ہے بالکل اور ناخم ہو جاؤ اولا او کافیم بھی سب سے پہلے اس کے ساتھ کفر کرنے والے ولا تشترو بھی آیا سمان خلیلہ اور نہ تم خریدو بھی آیتوں کے بدلے تھوڑی قیمت و عیا ای یا فتح اور مجھ ہی سے ڈرو و لاتن سلحق کا اور نہ تم خلط مرت کرو حق کو کے ساتھ ملحق کا اور نہ تم چھپاؤ حق کو ون تم تالمون کے تم جانتے ہو تو عم سلاتا اور نماز قائم کرو تم زکاتا اور زکوٰۃ ادا کرو ورکم اور رکو کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ اچھا مرون الناطب البر کیا تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے سن اور اپنے آپ کو بھول جاتے ہو وہ انتم تتر کتاب حالانکہ تم کتاب پڑھتے ہو افلا کیا تم عقل نہیں کرتے وہ عین بصبر غسل <وَالصَّلَىٰ> اور مدد طلب کرو نماز اور صبر کے ساتھ وہ انحال <لَصَبِيرَتٌ> سن اور یقیناً یہ گرا ہے بھاری ہے اللہشن مگر اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے خوشو کرنے والوں پر بھاری نہیں ہے. اللہ دینا وہ لوگ یہ جو یقین رکھتے ہیں زن کے کئی معنی ہوتے ہیں زن کا معنی ہوتا ہے اور زن کا معنی یقین بھی ہوتا ہے اور زن کا معنی ضلع غالب ہے تو یہاں پر غن کا معنی یقین ہے کیونکہ اہل ایمان کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ ملاقات پر یقین ہے کہ قیامت قائم ہوگی اللہ جی وہ لوگ یزنہ جو, جو یقین رکھتے ہیں انا ہم ملا کو وہ اپنے رب سے ملاقات کرنے والے ہیں وہ الیہ راجعون راج اور بے شک وہ اسی کی طرف لوٹنے والے ہیں